الله رب محمد صلى الله عليه وسلم لحل عباد محمد صلى الله عليه وسلم الله رب محمد صلى لہن صلی اللہ ہما اللہ بڑا فضل ایسا کرم ہے نیدرلینڈ ہالینڈ میں امسٹرڈم میں الحمدللہ بالعالمین رب العالمین حاجی نصیر گمان صاحب کے مکان میں محفل پاک ہو رہی ہے اس کے اندر حضرت مولانا مفتی محمد شفیق الرحمٰن شفیق ملت امام جامع مسجد طیبہ مسلم نیدر لینڈ تشریف لائے ہیں اور حضرت مولانا طاہر واجد حسین صاحب بھی تشریف لائے ہیں اور کچھ ساتھ میں طلبا ماشاء اللہ آئے ہیں الحمد للہ رمین آپ نے سرکار مفتی اعظم ہند کا ذکر فرمایا ماشاء اللہ اللہ بڑا فضل و کرم ہے سرکار مفتی اعظم ہند کو آپ نے دیکھا بھی ہے اللہ کا احسان و کرم ہے ماشاء اللہ حضور مفتی اعظم ہند کے بڑے اچھے عمل بیان فرمائے الحمدللہ رب العالمین بہت اچھا اچھا ذکر فرمایا واقعی حضرت متقی پرہیزگار نیک نمازی بڑے اچھے آدمی اللہ کے شہزادے ہیں عمل ان کے اچھے ہیں ہمارے تو عمل بھی اچھے نہیں نہ علم ہمارا پاس نہ عمل اس کے باوجود حضور مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفی رضا نوری بریلوی رحمت اللہ علیہ سرکار دو عالم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے کرم سے مالا مال ایک شعر عرض کرتے ہیں لا. میرے آمال کا بدلا تو جہنم ہی تھا لا. یعنی کہ ہم لوگوں کے کیا عمل ہم تو ان سے مرید ہیں ہمارے تو کوئی خاص عمل نہیں ہے لیکن ہمارے پیر و مرشید سرکار مفتے اعظم فرماتے میرے عمدہ تو ہن ہی تھا سب اپنے عمل کو غور کریں اور حضرت کی اس بات میں شامل ہو جائیں میرے آمال کا لدلا تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا میرے سر کارون جانے آ, میں تو جاتا میرے سر کار جانے سر کار جانے بریلی شریف کا عقیدہ پتا لگ گیا پتہ لگ گیا, گیا مسئلہ کی کیا حضرت کی بات پتہ لگ گئی مشن پتہ لگ گیا آپ کا علم پتہ لگ گیا آپ کا, کا عمل پتہ لگ گیا پر فرماتے ہیں کہ علم سے کوئی بخشا نہیں جائے گا عمل سے کوئی آگے نہیں بڑھ جائے گا ہاں کس چیز سے بخشا جائے گا وہ ادب رسول اللہ ہے عشق رسول ہے جو عشق رسول ادب رسول میں آئے گا اور سرکار کے کرم سے مسکرائے گا اس کی نجات ہو جائے گی تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے پیر المرشد ایسے ماشاءاللہ متقی اللہ متوقع پرہیزگار الحمد للہ لیکن اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ سرکار ہی کا کرم ہے نہ میرا علم حجم ہے نہ عمل ہے میرے حضور نے مجھ پر کرم فرمایا میں تو جاتا میرے سرکار نے جانا الحمد للہ رب العالمین اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے علماء علِ سنت سے ملاقات ہوئی اللہ کا فضل کرم اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت و برکت صحت و سلامتی عطا فرمائے اور مدارس دینیا کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا بریلوی کا عرس تیئیس چوبیس پچیس نومبر کو بریلی شریف میں بہت علماء عوام کا مجمع ہوتا ہے اس میں جو حضرات آنا چاہیں وہ مجھ سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں وہاں تشیف لائیں الحمدللہ للہ حضرت کا فیض و برکت ان کو بھی ملے اور جامعہ نوریہ رضویہ میں بھی دستار وندی کا جلسہ اسے اعلیٰ حضرت کے موقع پر ہوتا ہے شفیق ملت نے بتایا کہ مدر سے پہلے چھوٹے چھوٹے تھے لیکن اللہ کا احسان ہے کہ سرکار مفتی اعظ نے دعا تھا فرمائی کہ جامعہ نوریہ الحمدللہ ایک بہت بڑی جگہ پر یہ انہیں کی دعاؤں کی برکت ہے ہمارے اس کے اندر کوئی عمل کوئی وہ نہیں ہے بس میں تو سمجھتا ہوں کہ سرکار مفتی اعظ سے کیونکہ اس کی نسبت ہے نوریہ تو کیونکہ حضور کا وہ تھا نوری تو اس کی سبب سے انہیں دنوں میں قریب انتقال ہوا تھا تو میرے بھائی تاجر شریعہ مولانا اخترضہ ادھیری صاحب اور حضرت تحسین ملت جس جامع میں جامعہ نوریہ رضویہ میں تیئیس سال تک آپ نے ماشاء اللہ درسِ عجیت دیا ہے الحمدللہ للہ عامن شریعت سبھی بزرگان اور حبیب ملت اور ہمارے بھائی قمر ملت تاج شریعہ فقیر حقیر محمد منانضہ منانی یہ لوگ نے سوچا کہ ایک سرکار مفتی عظم کی نام سے ایک بڑا مدرسہ تو الحمدللہ رب العالمین اللہ کا احسان ہے اور میں جب پڑھتا تھا ایک دو سو گز کی مدرسے میں تو میں حضرت سے اکثر کہتا تو حضور اتنے آلات کے چاہنے والے اتنے عاشق آئیں گے وہ کہاں رہیں گے کیسے ہوگا تو حضرت نے دعا دی کہ ٹھیک ہے منانی تمہارے دل میں یہ ایک جذبہ ہے اللہ تعالیٰ تمہیں رغبہ بھی دے دو اور جذبہ بھی دے دی تو الحمد رب العالمین اس کی وجہ سے نوریہ موریہ جن حضرات نے جامع موریہ رضیہ کی مدد کری اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اللہ کا ایسا نہ ہے ہم تو دنیا میں کہتے پھرتے کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو لام رضا تم پہ کروڑوں درود ماشاء اللہ اللہ کا بدل کرم ہے جامع نوریہ نظر آ رہا ہے اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اب اس کو آباد کرنے کی ضرورت ہے وہ ماشاء اتنی عمارت بن چکی ہے کہ الحمد رب العالمین کے گیارہ سو طلبہ کو رکھا جا سکتا ہے جہاں پر ہم ایسے مدرسے میں پڑھتے تھے یہاں پر سو دو سو طلبہ کو رکھنا مشکل تھا لیکن سرگرم مفت اعظم کی یہ دعا کی برکت ہے کہ الحمد رب العالمین آج اتنی بڑی زمین پر وہ بن چکا ہے کہ گیارہ سو طلباء کو رکھا جا سکتا ہے وہاں فیلڈ ہے کھیل سکتے ہیں اور آ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں کھلے میں سانس میدان میں لے سکتے ہیں یعنی کہ جگہ جگہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنی کھلا ہوا ماحول ہے بہرحال اللہ تعالی ہمیں اس کو آباد کرنے سرکار مفتی اعظم کی روح کو خوش کرنے کی توفیق آمی. رفیق عطا فرمائے ماشاء اللہ الحمد للہ رب العالمین جمدہ شاہی میں بھی میں گیا حضرت جامعہ علیمیہ میں ابھی وہاں پر بھی میں دستار بندی کے موقع پر حاضر ہوا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو بھی آباد فرمائے اور بہرحال جہاں بھی ہمارے اہل سن کے مدارس کام کر رہے ہیں بڑے رقبے میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں آباد فرمائے بہرحال سُنا حضرات بھی بیٹھے میں میری یہ درخواست ہے کہ آپ حضرات پڑھیے مدرسے بڑے بڑے بن گئے ہیں حال حال کا فیض و کرم ہے کچھ وقت دیجئے ان حضرات شفیق ملت صاحب سے پڑھیے پڑھنے کے بعد اگر چار بندی ہونا ہے تو شفیق ملت اپنا ایک سفارشی خط فقیر منانی کے نام لکھ کر بھیجیں کہ یہ بڑا لکھا پڑھا لکھا بچہ ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ جامع سے بھی اس کو دستار بندی پیش کری جائے گی اور اُر سے اعلیٰ حاضر کے موقع پر آپ حضرات शार سے کیونکہ سرکار اعلیٰ حضر کے عرص کے موقع پر ہم نے جامع عوریہ کی دستار بندی کا موقع رکھتے ہیں اور عوام بھی ہوتے ہیں علماء بھی ہوتے ہیں اس میں اچھا رہے گا آپ لوگوں शार کی शार بھی مطلب کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ کچھ ایسے افراد قائم ہوں کہ دیکھیے علم ہی سے دنیا علم ہی سے سب کچھ ہوگا العلم <سلام> حیات الاسلام اسلام کی زندگی علم ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے علماء کے پاس جانا ہے علماء پڑھانے کے بعد مدارس میں بھیجیں جامع عوریا میں انشاءاللہ اس کی دستار بندی <سلام> بھی کری جائے گی بریلی شریف سے بھی حضرت حادثے اس کو جوڑا جائے گا مسئلہ کہ کا کام کیا جائے میں تو اس معاملے میں بہت اللہ کا فضل کرم ہے کہ مجھے اللہ حضرت نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ جہاں علماء کو دیکھو ان سے پیار کرو اور ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ فضل کرم فرمائے ماشاءاللہ اللہ مولانا شفیق مل صاحب تشریف لائے بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ اور انہوں نے میرے جد کریم حضور مفتی اعظ ہند کی یاد کو تازہ کرا اللہ تعالیٰ اہل سنت کا بیڑا پار فرمائے علماء اہل سنت کو صحت فرمائے میرے بھائی تاجر صاحب کو بھی صحت و سلام دیتا فرمائے سب کے صدقے میں مجھے بھی صحت عطا فرمائے <میرے <بایتا> اور میرے میزبان حاجی نصیر گمان صاحب اور خالد گمان یہ شیر علی صاحب گمان یہ <میرے بایتا> جتنے خمان فیملی سب پر اللہ تعالی فضل فرمائے ماشاء اللہ والحمد لله رب العالمين يا